اور کہہ رہے ہیں جی سخارے کے لیے ہم جائیں گے مولانا صاحب کے پاس فلاں نجومی کے پاس فلاں عمل کے پاس یہ سخارا ہے میرے بھائی یہ سکھارا نہیں ہے یہ دوکہ دے رہے ہیں آپ, اپنے آپ کو بھی اور وہ بھی آپ کو دوکہ دے رہا ہے چوری کے بارے میں معلوم کرنا یہ غیب کی خبر ہے میرے بھائی اور یہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ مولانا جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ غب کا دعویٰ ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں قل آسمان و زمین میں غیب جاننے والا صرف رب العالمین ہے